من آمنا من صد تو ان میں سے کوئی وہ بھی جو لے آئے ہیں یا لے آئیں گے جن کے دلوں میں کچھ رمق ہے اور کفا بہن مسائرہ اور ایسے لوگوں کے لیے ان کو تھوکنے کے لیے بڑکتی ہوئی آگ کافی ہے ان میں لبین قبروں بھی آیات نہ وہ لوگ جو ہماری آیات کا کفر کریں گے ایک وقت آئے گا کہ ہم مسلم نعرہ انہیں آگ جھوک دیں گے کل لما رزد جلود ہوں کہہ رہا جب بھی اور جیسے بھی ان کی کھالیں جلدیں جھلس جائیں گی جل جائیں گی ہم انہیں نئی کھالیں دے دیں گے نئی جلدیں دے دیں گے لیکن جو کوئی تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے اب یہ بھی ایک بہت بڑی میڈیکل حقیقت ہے کہ جو اصل حصہ ہے پین کی وہ کھال ہی میں ہے اندر جو ہے چاہے وہ ہمارے مسلز ہیں وہ ان کے اندر جلن رکھی ہوگی لیکن احساس نہیں ہوگا اس کا اصل جو ہے احساس جلن کا چٹکی ہے کوئی اور تکلیف ہے کانٹا چوبا ہے اور یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں اس کا سارا احساس جو ہے سینسیٹیو جو ہے وہ اسکن ہے تو اسکن چونکہ ان کے لیے تکلیف کا مجب ہو رہی ہے اسکن ڈل گئی اب انہیں نئی اسکن دی جائے گی بد ڈل ہوں جنور رہا اس کے سوا اور کھال دے دی جائے گی تاکہ وہ سوزش مسلسل رہے وہ جلن کا احساس برقرار رہے اس میں کمی نہ ہو العذاب, تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے ان اللہ تعالیٰ عزوز الحکیمہ یقینا اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والا وزیر امن و صالحات وہی سائمل چنگیت کا انٹراسٹ جب جہنمیوں کا تذکرہ ہوا ہے تو اہل جنت کا تذکرہ بھی ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے قبل کیے سر رد خلو جناتی لنہار ان قریب انہیں ہم داخل کریں گے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بیٹھی ہوں گی خالدین فیا ابدا اور وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیشہ لحمفیا ازواج المترت ان کے لیے اس میں ہوں گی بہی پاک باس بیویاں وہ رد اور ہم انہیں داخل کریں گے ضلع زلیلا ایسی ٹھنڈی چھاؤں گہری چھاؤں کے اندر ہم انہیں داخل کریں گے زل اور زلیل بہت ہی ٹھنڈی چھا یہاں اب وہ ختم ہوا حصہ کہ جو اہل کتاب کی طرف رو سکن اور خطاب تھا اب پھر مسلمانوں سے ان اللہ یامرکمن تو عبد الرحمان آتے اور یہ دو تین آیتیں نہایت اہم ہیں قرآن مجید کی سارا اسلام کا سیاسی قانونی دستوری نظام اس میں ہے ان اللہ یامر حکومت تو عبد اللہ پہلی بات تو یہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانات سکرد کرو اس کے اہل لوگوں کو بائدہ حکم تم بین الناس کو وہ ملا اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کرو پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی آپ سیاسی نظام بناتے ہیں انتظام کرتے ہیں اس میں منصب ہوتے ہیں منصبوں کی پھر ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو اختیارات بھی ہوتی ہیں اس کو دیکھ کر دینا چاہیے کہ کون اہل ہے یہ کہ برادری کی وجہ سے رشتے داری کی وجہ سے کسی کی دولت کی وجہ سے کسی کے دھوس کی وجہ سے اگر آپ نے کیا تو خیانت کی ہے پھر یہ امانت ہے اس امانت کا استعمال صحیح صحیح ہونا چاہیے عام مانی میں بھی امانت جو بھی امانت کسی نے رکھوائی ہے اسے واپس لوٹانی ہے لیکن یہاں یہ وہ معاشرتی زندگی اور جو بھی ایک اجتماعی زندگی کی جو اہم اصولوں کی ہے سے بات آ رہی ہے کیا اب توبد المانات اراہ جو بھی اہل ہیں اس کی استطاعت اور اہلیت رکھنے والے نمبر دو جڈیشری وزا حکم تم بین الناس انتہ کو بلادو پہلی چیز سیاسی نظام کس کو امیر بناؤ امیر المومنین بناؤ کس کے لیے تم ہیڈ آف دی سٹیٹ بناؤ کیا کرو وہ تو جو بھی نظام ہوگا پہلے تو یہ کہ وہ اہلیت کی بنیاد پر ہو نمبر دو جوڈیشری جو ہے وہ مضبوط ہو ادا حکم تم بین اللہ انتا کو جب لوگوں کے ماں تم فیصلے کرو تو کے ساتھ کرو ان کمبے <بِه> یقین اللہ تعالی یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں جو تمہیں کر رہا ہے سمیم بسیرا یقین اللہ تعالی سب کو سننے والا دیکھنے والا ہے اب تیسری ہے لیجسلیچر آپ کو معلوم ہے یہ تین پلر ماڈرن اسٹیٹ کے چوتھا کہہ دیتے ہیں کہ پرس بھی چوتھا پلر ہے یہ کہنے کی باتیں ہیں اصل میں تو تین ہی ہے لیجسلیچر جوڈیشری اور انتظام انتظامیہ ایگزیکٹو ایگزیکٹو کی پہلی آت آ گئی جسے اختیار دینا ہے دیکھ لو کہ اہل ہے کہ نہیں عدلیہ اور اب تیسری بات لیجسلیٹر لیجسلیٹر کے کی اصول کیا ہوں گے یا الفظ امن ہوتی ہوں اللہ آتی الرسول اہل ایمان اطاط <سؤال> کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی یعنی کوئی قانون اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا یہ ہمارے دستوبے میں لکھا ہوا ہے روڈ ایجوسٹریشن کا سنا لیکن یہ تو جو میں آج تو کہہ رہا ہوں کہ یہ منافقت کا پلندہ ہے کہ اس کی کوئی ضمانت نہیں اس کی ایگزیکشن کی امپلیمنٹیشن کی کوئی سکیم موجود نہیں لکھا ہوا ہے اوپر عتی اللہ واقع رسول اللہ کے احکام اور رسول کے احکام یہ دو مستقل سورسز اف لا ہیں مستقل سورسز اف لا ملکی سنت کی یہاں نفی ہوتی ہے بلی لمر کم اور اپنے میں سے ار ال کی بھی اطاعت کرو لیکن یہاں جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ تین کی اطاعت آئی اللہ کی رسول کی ارل امر کی دو کے لیے اتی تیسرے کے لیے نہیں ہے یا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اتیوں ایک مرتبہ آ جاتا اور تینوں کو کور کر جاتا یا رسول امل ابر بن کو تیروں برابر ہو جاتے یا اتیو تیسری مرتبہ بھی آتا تیسرے کے ساتھ نہیں جو ایک شرط واضح ہو گئے تم میں سے ہونے چاہیے مسلمان ہو غیر مسلم کی حکومت کو ضمن رکن سائی کرنا اللہ سے بغاوت ہے مسلمان تو ہو نا کم سے کم البتہ یہ کہ ان کی اطاعت مستقل نہیں دائم نہیں انکنڈیشنل نہیں اللہ کی تعت مخلف ایبسولوٹ انکنڈیشنل وداؤٹ این لمٹ رسول کی تعت ایپس انکنڈیشنل وداؤٹ اینی لمٹ لیکن ان کی اطاعت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تاخیر جو حکمران ہے اسے بتانا ہوگا میں کتاب و سنت سے کیسے اس کا استعمال کر رہا ہوں وہ ایسے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے کم سے کم یہ ثابت کرنا ہوگا ہے ف اسی پر لیجسن ہو سکتی ہے جدید جتنی بھی مشینری ہے لیجسلیٹو وہ کانگریس ہو وہ پارلیمنٹ ہو بجلی سے دلی ہو قانون شادی کرو ہاں ریپائنٹ کو سننا نہیں ہو سکتی بات ختم ہو فائن تنازعہ تم فیش پھر اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے ان کہتا میں تو اسے اسلام کے تقاضا صحیح سمجھتا ہوں آپ سمجھتے ہیں نہیں تم غلط کہہ رہے کہاں جائے اب فروین اللہ و رسول لوٹا اسے اللہ رسول کی طرف یعنی اب یہ کہ جو بھی اپنی بات ثابت کرنا چاہتا ہے اسے اللہ اور اس کے رسول سے دلیل لانی پڑے گی میری پسند میرا خیال میرا نظریہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کا اور اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ ابھی یہاں ایک خلا ہے تو وہ خلا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اس کی رائے صحیح ہے یا اس کی رائے صحیح ہے یہ ہے اصل میں آج کی ریاست میں آ کر وہ خلاپور ہو چکا ہے یہ جوڈیشری کا کام ہے لیکن جب کہ ابھی اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے عرب میں حضور کے زمانے میں ابھی یہ انسٹیٹیوشن جو ہے شروع شروع میں پوری طریقے سے آئیڈینٹیفائڈ اور علیحدہ علیحدہ انسٹیٹیوشن تھے ہی نہیں کہ یہ لیجسلیچر ہے یہ جوڈیشری ہے یہ آبجیکٹیو ہے حضرت احوبر کے زمانے میں تو کوئی قاضی تھے نہیں حضرت عمر نے پہلے شعبہ قزا شروع کیا ہے رستہ رستہ انٹیوشن ڈیولپ ہوئے ہیں لیکن اصول یہ ہے کہ دو کی اطاعت جو ہے پتڑی اور رازمی انکنڈیشنل ایپس تیسری اطاعت اس کے تابے ہوگی فیصلہ کون کرے گا جدید دور میں اس کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ اگلیا ہے وہ ہر شخص جائے اپنی دلیل دے علما جائیں عوامی جائیں جو چاہیں جائیں سب ہو جو جا کر دلائی دیں لیکن وہاں سے فیصلہ ہو جائے گا کہ فین تلازہ تم فی فیشین وردو الاََ رسول ان کن تم تو یوم یہ طرز عمل تمہیں اختیار کرنا چاہیے اگر تم واقع اللہ پر اور یوم آصف پر ایمان رکھتے ہو ذال کا خیر واسن و تعبیرہ یقیناً یہ بہت ہی بہتر بھی ہے اور نتائج کے اعتبار سے بھی بہت ہی مفید ہے علم المطلا فرمنافقین کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے اور جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا یہ سب سے بڑا حصہ اس صورت کے سورہ مبارکہ بھی مناسب کا ہے اللہ تلاب ان کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کا گمان تو یہ ہے اور دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر بھی کہ جو اے نبی آپ پر نادر کیا گیا اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نادر کیا گیا لیکن کرتے کیا ہے یوریدونگتا ہوں تو وہ چاہتے یہ ہی ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے کروائیں تابوتوں سے یعنی ان سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے اگلی آج پہلی جو تھی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر چار بند ہو گیا وہ تابوت سے خارج ہو گیا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قبول نہیں کرتا وہ تابوت ہے وہ تغاہ وہ اپنے حق سے تجاوز کر گیا تو گویا کہ غیر مسلم جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند نہیں وہ تابوت ہے جو عیدوں نے یہ کہا قبول ہے وہ اپنے مقدمات لے کر جاتے تاحود کے پاس حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کا کفر کریں یعنی ہوتا یہ تھا کہ مسلمان مدینے میں جو منافقین تھے وہ اپنے مقدمات بجائے اس کے کہ حضور کے پاس لائیں جب یہ دیکھتے تھے کہ ہمارا پلّا پلّا گر رہا ہے حضور کے پاس جائیں گے ہم تو حق کی بات ہوگی انصاف کی بات ہوگی تو چلو یہودیوں ان کی عدالت سے فیصلہ کروا لیں ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا اور اس میں یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا اور یہودی کا تھا چلو محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ اسے بھی یقین تھا کہ میں حق پر ہوں یہ مسلمان جو منافق تھا یہ کہتا تھا کہ نہیں چلو تم تمہارے پاس کابی بن اشرف کے پاس چلو اس کے معاملہ طے کرواؤ بہرحال اس کے بعد ہوا یہ کہ حضور کے پاس وہ یہودی لے آیا حضور نے فیصلہ کر دیا اس کے خلاف اب اس نے کہا سے چلو دیکھو آپ بھی عمر سے اور بات کرتے ہیں حضرت عمر سے آ کے بات کی امید کی کہ شاید وہ جب میرا لحاظ زیادہ کرے میں مسلمان ہوں وہ یہودی نے بتا دیا حضور کے لیے فیصلہ کر چکے میرے حق میں اور یہ پھر یہ آیا ہے انہوں نے آؤ دیکھا لگتاؤ تلوار دی اور گردن اڑا گئی کہ جو محمد کے فیصلے پر راضی نہیں اور مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے اس کا فیصلہ یہ ہے اس پر مابیلا بچایا آئے چیختے چلاتے ہوئے اس کے گھر والے اس کے اہل و ویال کہ ہم تو بس یہ چاہتے تھے کہ کوئی مصالحت ہو جاتی آپ نے فیصلہ دے دیا تھا تو کوئی مصالحت ہو جاتی تو اچھا تھا راضی نامہ ہو جاتا اس لیے گئے تھے وہ واقعہ ہے جو بیان ہو ہے وہ عید الفیطان اور عید الرحم بلالم شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے ویدا وید الر رسول اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نادل فرمائی اور آؤ رسول کے پاس چلو مکدم طے کراؤں رایت المنافقین یسدونان کا سدودا تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق رکتے ہیں آپ کے پاس آنے سے کنی کچراتے سدا یسدو یہ میں رکنے کے معنی میں بھی اور روکنے کے معنی میں بھی فا کیسائز عصابت ہوں مصیبت ہوں بماقدم و تو پھر کیسے جبکہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی اپنے کرتوت کی وجہ سے اور جب چیز سے چند آیا ہے عمر نے یہ کر دیا وہ تو مقرمہ قائم کرنا چاہتے تھے عمر کے خلاف لیکن یہاں یہ ہے کہ کیسا عصابت مصیبت بما قدم و تحدی ان کے اپنے ہاتھوں کے کرپوتوں کی مصیبت آ گئی سمت ڈارو کا پھر وہ آپ کے پاس آئے یا فون اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آئے ان ارجنا اللہ احسان ال ہم تو احسان بھلائی چاہتے تھے موافقت چاہتے تھے راضی نامہ چاہتے تھے اس لیے عمر کے پاس گئے تھے وہ لائے کلین یا اے کلو وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ اسے جانتا ہے فار ہی جانب نبی ان سے آپ رخ پھیر لیجیے واحد اور ان کو ذرا نصیحت کیجیے ڈانٹیے دبیے وہ کل لہن تھی الفج اور ایسی بات کہیے ان سے جو ان کے دلوں میں اتر جائے اس آیتوں کے اترنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے پھر بری قرار دیا کہ اللہ کی طرف سے ان کی برات آ گئی ہے توثیق آ گئی ہے اور کہتے ہی ہیں کہ اسی دن سے ان کا لقب فاروق بنا ہے پھر حق و باطل میں فرق کر دینے والا وبار سلیم اللہ, اللہ اب ایک بات نوٹ کر لیجئے منافقت جو یہاں پر زیر بحث آئے گی سورہ مبارکہ میں وہ تین عنوانات کے تحت ہے منافقوں پہ نماز بھاری نہیں تھی روزہ بھاری نہیں تھا تین چیزیں بھاری تھیں ایک رسول کی اطاعت اور یہ بڑی نفسیاتی بات ہے رسول انسان ہے ہم جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو رسول ہمارے لیے ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتے ہیں سلو اللہ علیہ وسلم. دو ہاتھ دو پاؤں دو آنکھوں والا رسول ہمارے پاس موجود نہیں ہے ان کے سامنے انسان موجود تھا اس کے بھی دو ہاتھ ہیں اس کے بھی دو پاؤں ہیں اس کی دو آنکھیں ہیں انسان انسان کی اطاعت کرے یہ بہت مشکل ہے جیسا کہ جماعتوں میں ہوتا ہے امیر کی اطاعت سے زیادہ بھاری کام کون سا ہے بڑا مشکل کام اپنی رائے کو پیچھے ڈالے تو امیر کی رائے پر چلے ایک تو ان کے جس کے دل میں یقین تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد ابن عبداللہ تو ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں جو ایمان لایا ہوں وہ محمد رسول اللہ پر لایا کہ اللہ کے رسول ہیں تب تو بات ہو جائے لیکن جن کے دلوں میں یہ یقین نہیں تھا یا کمزور تھا ان کے لیے حضور کی شخصی اطاعت بڑی بھاری تھی بڑی کٹن تھی یہ بال مواقع پر وہ کہتے تھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں کیوں نہیں سورت نادل ہو جاتی کیوں نہیں آیت نادل ہو جاتی اور سورہ محمد اسی انداز میں نادل ہوئی ہے کہ پھر اللہ نے کہا اچھا لو پھر یہ آیت ہم نادل کر دیتے ہیں قتال کی وہ یہ کہتے تھے یہ محبت نے خود اپنی طرف سے ایک کر دیا دوسری چیز جو کٹر تھی وہ تو کٹحت ہے قتال اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلتا خطرہ ہے مرحلہ سخت اور جان عزیز اور تیسری چیز ہجرت اب ہجرت میں منافقین مدینہ نہیں منافق جو اور تھے گردا گرد کے اور مکے میں جو تھے ان کا ذکر آئے گا اب آگے گھر بار چھوڑ کر خاندان والوں کو چھوڑ کر نکل جانا آسان کام نہیں اب سب سے پہلے اتاط رسول اس کی کیا اہمیت ہے ورمار سلام الرسول اللہ بلّہ تو ہم نے نہیں بولا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاط کی جائے اللہ کے حکم سے الفظ ہوں اور اگر انہوں نے جب اپنے اوپر ظلم کیا تھا الفظا جاؤ کا اگر وہ آتے اح نبی آپ کے پاس فسط الب اور اللہ سے بھی استغفار کرتے وسطر الحمب الرسول رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے اللہ سے جب حجد اللہ تو وہ پاتے کہ اللہ تعالیٰ تو توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحیم فلاور کلا تو نہیں تیرے رب کی قسم ہو یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے ہتھی کا فیما شجرا بھائی نہ ہو جب تک کہ یہ آپ کو حکم نہ مانے ان تمام معاملات میں جو ان کے مابین پیدا ہو جائے کوئی چوائس نہیں ہے جو بھی جھگڑا ہے جو اختلاف ہے جو بھی مسئلہ ہے اس میں آپ کو حکم اگر نہیں مانتے تو تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہے یہ انداز دیکھیے اس کا جلال دیکھیے فلاورم بکلا ہتھی کا فیما شجرا بے نہ سم اللہ یدوسی علف حسلم ہر اجم نما پگائے اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں اگر قبول بھی کر لیا لیکن کجورت کے ساتھ کیا دل میں تنگی کے ساتھ کیا تب بھی مومن نہیں میں یوسلم تسلیماں اور سر تسلیم خم کرے جیسے کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے بارک اللہ لی قرآن عظیم و نفالی ویا کو ملایا تو حقیقت